اور اگر تم سفر میں ہو اور لکنی والا نہ پاؤ تو بنو رہ ہو قبضہ میں دیا ہوا اور اگر تم ایک کو دوسرے پر عطمینین ہو تو وہ جسے اس نے امیں سمجھا تھا اپن امانت ادا کر دے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور گواہی نہ چھپاؤ اور جو گواہی چھپائے گا تو اندر سے اس کا دل گنہگار ہے اور اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے